من عال کتاب یہ شکوا نمبر کتنی ہے جی چار شکوا نمبر چار خیانت مالی شکوا نمبر چار سیانت مالی یہودی جو ہے نا مال میں بھی سیانت کرتے ہیں اس میں مال میں بھی خیانت کرتے ہیں سیانت مالی اور اہلی کتاب میں سے من وہ لوگ ہیں کہ اگر امانت رکھے تو ان کے پاس ڈھیر مال کنتار کہتے ہیں بڑے خزانے کو یہ جو میں لفظ کہتے ہوں نا ڈھیر مال وغیرہ تمہیں ذرا سادے نظر آتے ہوں گے لیکن یہ مانے ہیں پرانے لوگوں کے شاہ عبد القاجر احمد اللہ علیہ مجھے بڑے پسند آئے چنگے جی مال تم آج کل بڑا خزانہ کیسے ہو گئے اچھا جی اگر امانت رکھے تو اس کے پاس مال تو ادا کر دے گا اس کو لاکھوں روپئے امانت رکھو تو ادا کر دے گا من من ہنسا <عُبِدِّنَا> من یعنی باغ اہل کتاب امین ہے کیا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے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 بالکل سر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر ادا کرے گا ورنہ ادا نہیں کرے گا یہ کام کون کر سکتا ہے سر پہ کھڑا ہو جائے پٹھان کیا پٹھان سمجھے جی پٹھان جو ہے وہ سیر پہ کھڑا ہو جاتا ہے سمجھے وہ نہیں چھوڑتا کہتا ہے ہاں ہوئی چھوڑے گا ہمارے ہاں ہمارے یہاں ہے ایک دوست ہمارا وہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے لوگ اس سے ادھار لے جاتے ہیں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 ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی الزام سبھی کا نہ الزام نہیں اوپر ہمارے ان پڑھوں کے معاملے میں کوئی الزام ان کا مال کھاتے رہو کوئی ہی نہیں آج کل کے پیر بھی ایسے کرتے ہیں ان پڑھوں کا مال کھاتے ہیں پیر جب دورے پہ جاتا ہے نا مریضوں کے پاس تو آٹھ دس آدمی مچھ ڈنڈے انہوں کو کہتے ہیں مچھ ایسے ساتھ رکھتا ہے گیا زبردستی جاتے ہیں مریدوں کے پاس شاید دعوت کرے نہ کرے دعوت کھائی مرغے کھائے اور کہا مرید یہ جو اچھا بیل کھڑا ہوا ہے نا یا اچھی بینس ہے یہ مجھ کو دے دے وہ کہتے حضرت میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غریب آدمی ایک بھی ایک گائے ہے ایک بھائی وہ حکم کر دیتا ہے وہ بوجھ ہوتے ہیں نا ان کو حکم کا بالکل زبردستی لے جاتے ہیں سے لے جاتے ہیں تو یہ آج کل کے پیر کہہ رہے ہیں میرے ایک دوست مجھے ملے وہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ آپ کے بھانجے بھتیجے میرے پاس آم لے آتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا میں نے کہا وہ پتہ ہے کس چیز کے آم لے آتے ہیں تیرے پاس میں نے کہا چوری کرتے ہیں میرے بھتیجے میرے بھانجے چور ہیں پڑوس ہیں کوئی چوری کرتے ہیں میں نے کہا میں نے کہا خود تمہاری بھی غلطی ہے کیسے میں نے کہا تم نے ان کے ذہن میں ایسا بلا دیا ہے نا کہ شیعہ مرتد ہیں پلاں کو چاہیں پلاں کو چائیں مال کھو تو ہمارے ساتھ شیعوں کے باغ ہوتے ہیں اور شیوں کے باغ سے ہم توڑ لاتے ہیں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 بتیجے میرے پانچ تمہیں چوری کام کھلاتے کو تو اپنی جگار نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ اہل کتاب کے تھرو میں بغیر اجازت دے جاؤ حدیث علی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ اہل کتاب کے گھروں کے اندر بغیر اجازت جاؤ اور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پھل توڑ کے کھاؤ خوش رات احمد رت نے بنوایا سمجھ لی کافروں کا مال بھی ایسے تم کھا نہیں سکتے کافر کا مال اس وقت کھانا جائز ہے جب تم جہاد کرو ان کے ساتھ کیا باقاعدہ جہاد کرو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 بنا اللہ <الْقَذِئًا> تقزیب ہے ان کے قول کی یہ کہتے ہیں اللہ کے اوپر جھوٹ خدا نے کہا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں بلا من اوقا سے آدھی تردید کو یہود اس میں کال یہود کی تردید بھی ہے اور قوانین پیش کر رہے ہیں قانون نمبر ایک تردید ہے کال یہودی اور قانون نمبر کہ کیوں نہیں وہ شاید پورا کرتا ہے بے آدھی اپنے آہد اللہ تعالی کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے پورا بندوں کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے اور تکوا افطار کرتا ہے بد شک اللہ محبت رقم الم کے ساتھ یہ قانون نمبر ایک آ اب قانون نمبر دو ہے پہلے قانون کے اندر کیا تھا جی اپنے آہد کو پورا کرو اور تکوار کرو اب ان کے خلاف قانون نمبر دو بے شک وہ لوگ کہ خرید کرتے ہیں ایوال اللہ کے وعدے کے اللہ سے بھی وعدہ کیا تھا وہ نہیں نہیں تورات جو پڑھتے تھے تو خدا کے ساتھ وعدہ کرتے تھے یا نہیں کہ ہم تو پہ حمل کریں گے تو تورات کے اندر حضور کی بشارتیں نہیں تھیں توحید نہیں تھی تو اس کے بجائے شرک کرتے تھے بے شہ وہ لوگ خرید کرتے ہیں بعض اللہ کے ہاتھ کے اور اعباز اپنی قسموں کے آپس کی قسمیں بھی توڑ دیتے تھے اور کیا لیتے تھے سامانن کلیلہ قیمت تھوڑی سمراض لکھو یا نتائج لکھو ان کے نتائج یہ ہیں نتیجہ نمبر اے یہی لوگ ہے نہ ہوگا حصہ واسطے ان کے آخرت کے اندر نتیجہ نمبر اے ولا کل محمود نتیجہ نمبر اور نہ بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ شفقت کی بات نہیں کریں گے شفقت کیسے کی بھی کریں گے بلا جن نمبر تین اور نہ نا نظر رحمت فرمائیں گے طرف ان کے دل کی بلا نمبر چار نہ پاک کریں گے ان کو. اور واسطے دردناک نمبر پانچ لفریق ہوں بال کتاب شکوا نمبر کتنی حاجی پانچ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 ختم کے لیے اس سے پاس آدمی تھا نہیں سمجھے جی تو یہ ختم نہیں دیتے اس کے اوپر ختم دیتے ہیں برے بھی صاحبان یہ تام رکھتے ہیں اس کے اوپر ختم دیتے ہیں تو آدمی نہیں تھا وہ لڑکا آیا تھا لیا ہزارہ بھیا کو پڑتا تھا تو ملا نے علیحدہ اس کو کر دیا ہاں تو ایسے کراؤ یا رب پھر, آنکھ پھر آنکھوں بچوں رسول اللہ باقی ختم ہو گیا ٹھیک ہے عجیب کا نیکایا تو یعنی لے جا سارا جیسے کیا پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن ہو زارا بھائی کو سنجے تو اسی طرح وہ یہودی کبھی ایسے کرتے تھے وہ تو جو پڑھتے تھے نا اس انداز کے اندر پڑھتے تھے کہ آدمی کا جو ہی تورات پڑھ رہے ہیں کیا حالانکہ اپنی طرف سے عبارت ہوتی تھی غلطی بار کرتے انداز کا تورات پڑھنے کا دیکھو جی اور فرمائیے شکوا نمبر کتنی ہے جی پانچ وم القریقہ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے مروڑنے کا من سمجھا ہے نا یعنی الفاظ ہیں اور لیکن ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ آج یہ سمجھے کہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور آپ مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے ان ہو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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں ہم بھی آپ کو پوجیں آپ کی عبادت کریں آپ کو رب مانیں کیا آپ یہی سمجھتے ہیں دعویٰ اس لیے کیا ہے نبوت کا کہ عیسیٰ کی طرح ہم آپ کو معبود مان لیں آپ کی پوجا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے نازر کی کہ اللہ میرا محبوب بلکہ کوئی نبی اس قسم کا مدعی ہی ہوتا کہ مجھے مابود مانو مہ کے سوا ازالہ شبو لکھا ہے ماں کان آشارے نہیں لائک واسطے کسی بشار کے بشار کے اوپر ہاشا لکھو لے محمد ولا ل عیسا بشر پہ ہاشا ہے لے محمد ولا ل عیسا تفسیر مظہری آپ متفسیر مغری کے حوالے سے معلوم ہوا کہ یہاں بشر سے مراد کون ہیں محمد کریم علیہ صاء اللہ سلام بہدور بشر ہوئے یا نہ ہوئے نہیں لائق واسطے کسی بشر کے یہ کہ دے اس کو اللہ تعالی کتاب یہ لکھ لو جی موال از شرک شرک کے موانے پائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب شرک سے روکتی آئی نہیں موانے اور شرک لکھ کے کتاب کے اوپر نمبر ایک لکھ لو کہ اللہ کی کتاب بھی شرک سے روکتی ہے لکھ لیا موانے یا شرک یہ کہ دے اس بشار کو اللہ تعالی کتاب وال حکماں تاہم دین یہ نمبر دو لکھو شرک سے مانے نمبر دو پام دین وبوت بھی روکتے شرک کہ اللہ تعالی کسی بشر کو کتاب دیں پام دین دے نبوت دے تو معلوم ہوا نبوت کس کو ملتی ہے بشر کو کتاب بھی بشر پہ نازل ہوتی ہے پھر کہے واسطے لوگوں کے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 لیکن وہ کہتے ہمیں عبد المصطفیٰ فخر کے ساتھ کہتا ہے اور حضور نے خود ہمیں اپنا بندہ بنا لیا ہو جاؤ تم بندے میرے سے ولاکن ولاکن کون ربانی جین سے پہلے یقون و معروف ہے لیکن وہ نبی کہتا ہے کہ ہو جاؤ تم وہاں نبی یہ نہیں کہتا کہ تم عبد المصطفیٰ بنو نبی کا کہتا ہے تم وہ بنو ساتھ اور قرآن ہے ہاں؟ وہ کہتا ہےشتفا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ نبی عبد المستفیٰ نہیں بناتا نبی کہتے بلاکن لیکن کہتے نبی کونو ربین ہو جاؤ تم اللہ والے وہ بہبھی کا من کیا ہے؟ اللہ والا ہو تو وہ بھی بناتے ہیں کہ اللہ والے بنو بیما کم تم پلر کتاب یہ مقتضی لکھو اس کا مقتضی اللہ والے بس اس کے کہ ہو تم سکھلاتے ہو کس کو کتاب ہو بہ کم تم تدرسون اور بسب اس کے کہ ہو تم پڑھتے یہ مقتضی نمبر دو ہے تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو دوسروں کو کتاب بھی کیا سکھاتے ہو تو اللہ کی کتاب میں کیا ہے عبد المصفیٰ بنو یا اللہ والے بنو اللہ کے بندے بنو بلا یامر قم اور نہیں حکم کرتا نبی تم کو یہ کہ بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو کیا رب بناؤمرقم کیا حکم کرے گا تم کو ساتھ کفر کے معلوم ہوا کہ نبیوں کو رب بنانا کیا ہے کیا ہے کفر ہے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 اللہ تعالی نے تمام نبیوں سے آج لیا تمام نبیوں سے کیا لیا آج لیا پہلے عالم اروا کے اندر حاج لیا پھر ہر نبی کو نبوت ملی اور دنیا کے اندر بھی کیا آج لیا کہ نبی آخر زمان کا زمانہ اگر تم پالو نبی ہو تو تم نے بھی ایمان لانا ہے اور اگر تم نہ پاؤ تو اپنی امتوں کو وسیعت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 اس بات رسالہ تھا تم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب لیا اللہ تعالی نے پختہ وعدہ تمام نبیوں سے میساک کے اوپر حاصل لے کر کا محل اول عالم ارواح کا محل اول عالم ارواح دیکھ لیا جی اور محل ثانی دنیا بذری واہج نیسا کا محل اول عالم ارواح اور محل ثانی دنیا بذریعہ واہج حوالہ بھی لکھ لو گیان اور قرآن حضرت تھان رحمہ رہے مح اللہ و تعالی اور محل ثانی دنیا بذری بھائی تو عالم اربا کے اندر بھی اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ لیا اور دنیا کے اندر بھی وہی بے چہر نبی سے یہی وعدہ لیتے رہے کہ نبی آخر زمان کے ساتھ ایمان لانا ہے جب لیا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ سب سے لما آتا ہے تو تم تشریح مصار تشریح میسا جب دوں میں تم کو کتاب اور حکمت پھر آئے تمہارے پاس رسول عظیم و شان رسول نقرا ہے یا نہیں تنقیر برائے تعظیم عظیم و شان ضرور لکھو پھر آئے تم سب کے بعد رسول عظیم و شان تو وعدہ سب نبیوں سے لیا گیا ان نبین نے اللہ فلام استغرا کیا بعض سے لیا گیا وعدہ سب نبیوں سے لیا گیا سما جا کوم قوم کا خدا بھی سب نبی ہیں یا بعد ہیں تو سب نبیوں کے بعد کون ہے میرے حضرت آئے یا نہیں تم جاؤ پھر آئے تمہارے سب نبیوں کے بعد رسول عظیم بشان تصدیق کرنے والا واسطے ان کتابوں کے یہ تمہارے ساتھ ہیں لاتو مینی البتہ ضرور ایمان لانا تم نے ساتھ اس کے دل سے البتہ ضرور ایمان لانا تم نے ساتھ اس کے دل سے والا تل اور البتہ ضرور مدد کرنا اس کی جوارے سے ایمان لانا دل سے مدد کرنا پھر یہ ظاہر یاد آ اچھا اب اوپر حاشیں پہلے کھلو و او مب علا ہوں نبیوں کی امتیں بھی آ گئی اس میں یا نہیں بھائی جو حکم نبی کو ہوتا ہے اس کی امت کو ہوتا ہے یا نہیں تو سارے نبیوں پہ جب حکم ہے حضور تیمان اللہ نے کہا تو ان کی امتوں کو ہے یا نہیں لکھ لو باہ او ماما ان کی امتیں تب بول رہا ہوں شریف کا حوالہ لَهُمْ یہ ام کو بھی حکم ہے تم احتمام میساخ لمبارے اب دیکھو میساخ کا اہتمام بھی ہو رہا ہے احتمام میساخ لمبارے فرمایا کیا اقرار کرتے ہو تم اخت تم لال تم اسری اور قبول کرتے ہو تم اوپر اس مضمون کے میرے آہد کو اسر کا میرا لفظ بوجھ ہے نا بوجھ سے وہ راز اور قبول کرتے ہو تم اوپر اس مضمون کے احد میرے کو تو کیا عرض کیا سالو اکرنا سب نبی نے کا اقرار کیا ہم نے یہ اعتمام اس می ساگ نمبر ایک آ گیا آگے کالا پشہد احتمام ساگ نمبر دو پر میں پس گواہ ہو جاؤ تم اور میں تمہارے ساتھ گوئی دینے والوں سے ہوں گا صاف نبیوں سے پختہ لیا خود خدا گواہ بن گئے میرے آقا کی نبوت پہ کون گواہ بن گئے خدا سبحان اللہ میں تمہارے ساتھ وہی دینے والا فمن طب اللہ باد انجام مغرض نے جس شخص نے راز کیا بعد اس کے پولا پس وہی کافر ہیں پاسے کون کے نیچے لکھو کافر ہوں کامل پاس سے کافر بس وہی ہی کافر ہیں اس پہ آپ ایک شبو کریں گے لیکن میں شبو آپ کا دفع کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی نے انبیاء ہے السلام سے پختہ وعدہ لیا تو امتیں بھی آ گئی یا نہ آئی آ نہیں تب اے کرنا کس کا کام ہے نبی یہ کر سکتے ہیں تو راز کون کرے گا امت کرے گی نبی تو معصوم ہے قسمت ہے تو لہذا یوں لکھو ف من طال کا من العمن طلح بادال کا من العم ضرور لکھو نبی نہیں راز کر سکتا امتوں میں سے جو ہی یہ کرے گا وہ کیا ہوگا سے منقاف ہے میرے عزیز میں نے جو یہ تشریح کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہے تو خوب ہے یا نہیں ہے مفسرین کچھ اور بھی تشریحیں کرتے ہیں اور تشریح وہ یہ ہے کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تیرے بعد جو نبی آئے نا سما جات و رسول کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ہر نبی سے یہ آج جا گیا کہ تیرے بعد جو نبی ہے تو اس کی نسلات کار اور نبی سے آج لیا گیا کہ تیرے بعد جو نبی ہے تو اس کی نسلات کار اگر تو زمانہ نہ پائے تو آپ فلم کو کہہ دے یعنی ہر نبی سے بعد والے نبی کا آج کیا گیا آپ دیکھو حضرت یا, یا علیہ السلام تھے وہ پہلے پیدا ہوئے ان کو نبوت پہلے نہیں تو عیسہ علیہ السلام بعد میں تصدیق انہیں دی تھی وہ کی تھی نا بھوس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قریب قریب نبوات ملی علیہ السلام کو کوہ دور پہ نبوت ملی پھر عرض کیا کہ اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے پھر ان کو جلدی نبواز ملی تو انہوں نے علیہ موسال تصدیق کیا نہ کی تو یہی یہ ہے لیکن میں نے جو تقریر کی ہے نا میں نے سارا سا کس پہ لگا دیا ہے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 سب نبیوں سے یہ بات ہے خاتم نبو سب نبیوں سے بات. اب یہ خبیر جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اگر حضور کے بعد یہ نبی بنتا ہے تو حضور خاتم نبی رہتے ہیں خاطم نبی تو جو سب سے آخر میں آئے تو یہ کہتے ہیں آخر کے اندر آتی ہے اچھا جی کہاں پہنچ گئے جی آفا غیر دین اللہ یہ ہے لیکر ہے زرا جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس پہ زاجر ہے زاجر برتر کے اسلام اب جو لوگ کہتے ہیں جی سارے مذہب برحق ہیں اللہ تو زاجر دے رہے ہیں کہ دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو قبول نہ کرو کیا پاس اللہ کے دین کے سوا یا ببول دوسرے دین کو طلب کر رہے ہیں والتزی نمبر ایک حالانکہ اللہ کے تابع ہو چکی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں آئے تو کا رہا خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اور ناخوشی کے ساتھ یہ اوپر حاشیں پہ لکھو تواشالی بولی آکامت شری یا میں تمام چیزیں اللہ کے تابے ہیں خوشی کے ساتھ آکامے تشریعہ میں اور کرہن کے ساتھ دیکھو آکام تکوینیا میں خوشی کے ساتھ تابع ہیں آکامے تشریعہ میں اور کرہن تابے ہیں کس کے اندر آکام تکوینیا میں بھیا اب نماز جو پڑھتے ہو تم خوشی سے پڑھتے ہو یا نہیں پون ہے لیکن جب بیمار ہوتے ہو خوشی سے بیمار ہوتے ہو تمہارے اپنے اختیار میں ہے کہ اے اللہ مجھ کو سر کا در دے دے نہ کچھ بیماری دے دے تو خوش بیماری کے اندر تم تابے ہو جاتے ہو پون یا کران چاہے پسند نہیں بھی کرتے لیکن تابے ہو جاتے ہو بیماری آ جاتی ہے موت جب آتی ہے موت کو روک سکتے ہو تو موت کے وقت بھی تابے ہو جاتے ہو یا نہیں توان یا کرکوین توشریہ میں کرن آکام جاؤ یہ مقتضی نمبر دو عالم دنیا میں ہر چیز اللہ کے تابع ہے اور ہم نے لوٹنا بھی کیسے طرح ہے اللہ کے یہاں لوٹنا ہے تو یہ دو چیزیں مختضی ہیں مقتضی ہیں کہ ہم دین اسلام پہ قائم رہیں کل آملا بلا حاصل حقیقت اسلام جب کہا گیا کہ اسلام پہ چلو تو سوال ہوتا ہے کہ اسلام کی حقیقت تو بتاؤ تو حاصل حقیقت اسلام آپ فرما دیجئے ایمان لہم ساتھ اللہ کے ساتھ اس کتاب کے جو اتارے گی ہمارے اوپر اور ساتھ اس وحی کے یعنی مراد کہہ لو واح کیونکہ یہ جو ہم دیا آ رہے ہیں نا بعد پہ کتابیں اتری بعد پہ صحیح پہ اترے اور ساتھ اس وحی کے جو اتارے گئے کس کے اوپر اتارے گی ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب ان کی اولاد بماط یا موسا ویسا جو کو دیے گئے موسا عیسا باقی نبی اپنے رب کی طرف سے ہمارا سب کے ساتھ ایمان ہے یا نہیں دید لیکن یہودی جو ہیں وہ انجیل کو, ہیں، انجیل, کو ہیں، انجیل کو مانتے ہیں نہ انجیل کو مانتے ہیں نہ قرآن کو مانتے ہیں یہودی اسی طرح عیسائی ہی جو ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے ہیں. ہم سب کو مانتے ہیں لال قرق آج میں نمقید ایمان کیفیت ایمان ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے یہاں کس تفریق کی نفی کی گئی ہے بتائیے ہاں کہ ایمان فیمان بعض کے ایمان نہ باقی تفریق کے مراسب تو ہے تل کر رسر فضل ناباز نئی تفریق کرتے درمیان اس ایک کے میں سے اور ہم اللہ کے خاص پر مبردار ہیں شہید اسلام ڈاٹ کام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 ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام